کے مطابعت میں اتنے حریص تھے کہ جو عمل بھی آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جاتا تھا اس کو اپنانے کی کوشش مل مل کی کوشش یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو میں وشال رکھے پھر روزے رکھ کے اب استار ہی نہیں کرنا تو س... آپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مہینہ استار نہیں کرتے تھے تو اب صاحبہ نے بھی یہ رکھنا شروع کیا تو پھر وہ کمزور ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیے کم تم میں سے کون میرے مثل ہے مجھے تو میرا رب پھیلاتا ہے میرا رب پھیلاتا ہے روزے نہیں رکھ سکتے البتہ پھر دیگر صحابہ کرام ردان اللہ پھر عمومی سے روزے رکھا کرتے تھے ان میں آپ اندازہ حضرت عبداللہ بن عامر بن لاس رضی اللہ تعالیٰ ان کے مجھے مجھے بارے میں آتا ہے پورا سال روزہ رکھتے تھے اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ان کو طاقت فرمائی اور فرمائے پورا سال روزہ مت رکھا کرو بلاخر پھر وہ داودی پہ تیار ہوا ہے کے ایک دن رکھتا ایک دن نہیں رکھتا اسی طرح حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے روزوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ مہینے مہینے کا روزہ رکھا کرتا تھا اچھا یعنی اتنا طویل ان کا روزہ ہوتا تھا رکھنے کے بعد افطار نہیں ہوا کرتا تو ان کی خو... خاص سیکھ ان بات تھی اور بات جاری رکھتے ہیں تھی صاحب ایک کالر پہ شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب جی میں میرا نام کیا سر میں کراچی ڈفین سے بات کر رہا ہوں جناب, جناب, جناب, جناب, جناب, جناب, جناب, جناب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے پچھلی دفعہ بیماری میں دو تین روزے چھوٹ گئے تھے کفارہ کیسے ادا کفارہ کیسے ادا کریں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے سوال سے کئی مسئلہ ہے کفارہ کیسے ادا ہو جی دیکھیے بیماری میں ان کے روزے چھوٹ گئے تھے تو بیماری جو ہے یہ عذر شرعی ہے اور وقت بارہ کا مطالعہ نے قرآن پاک میں اشاق فرمایا سمن خانہ ملک مریدن تم میں سے جو مریض ہے تو اس کے لیے رخصت ہے لیکن یہاں پر مریض ہونے کا اعتبار یہ نہیں کہ سر میں درد ہے یا پیٹ میں ہلکا سا مروڑ ہوا اور جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیا نہیں ہاضک جی ماہر اور غیر فاسق طبیب جو ہے وہ کہے کہ جی اگر آپ نے روزہ رکھا تو اس میں آپ کی بیماری بہت زیادہ جو اس کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا آپ کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں رخصت موجود ہے اگر ایسی صورت سے روزہ چھوڑا ہے تو ماہ رمضان کے بعد ایام منہیا یعنی پانچ ایسے ایام جی. ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ایک عید الفطر کا پہلا دن یعنی فرسٹ شوال جی. اور اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے چار دن یعنی دس گیارہ بارہ تیرہ ان پانچ ایام کے علاوہ کسی بھی دن کی کر لیں کر ٹھیک اچھا مفتی صاحب ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مفتی صاحب سے خبر ہوئی اس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمین کا آپ نے حوالہ دیا میں صرف اتنا سمجھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طور پہ دیکھا کرتی تھی ساری پریکٹس ان کے سامنے ہوا کرتی تھی ان روزوں کی معراج کیا ہوا کرے گی دو جملوں میں بیان کریں کہ کس انداز روزوں کو آپ ریزیوم کر رہے ہیں ان روزوں سے کیا مقاصد حاصل کر کریں نہیں نہیں مطلب ان کی میراج کیا ہوگی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو ظاہری طور پر پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ روزے اس طرح سے رکھنے ہوں گے تو صحابہ کے روزوں کی میراج کیا ہوگی دیکھا صحابہ کے روزوں کی تو بہت بڑی بات ہے اور یہ تو اسپیشل عبادت ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی کھجور کا ٹکڑا بھی اگر خیرات کر دے تو اور کوئی دنیا سارا سونے کو پہاڑوں کے برابر سونا بھی تقسیم کر دے تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی بے شک یہ بات تو ہے تو روزو کا ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا معراج ہو سکتی ہے کیا, کیا بات ہے ماشاءاللہ بات جاری رکھتے ہیں کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام محترمہ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں ہلو علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں طاہر ہو رہا ہوں سے جی طاہر صاحب میں سر ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے رمضان مبارک کی ساری آپ کی ٹیم کو اور آپ کو پیش کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کو بھی ہے کہ روزے کی افطاری اور سہری کا جو اہتمام ہے اس کے حالات سے کرنا چاہیے جی اس کے لیے تھوڑا سا بتا دیں آپ نہیں کیا مطلب کوشن میں کلیئر نہیں ہوا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سر جو سرکاری ملازم ہے جن کا سلسلہ سارا ایسا رشوت کا چلتا ہے دوسرے چلتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اس کے رہے روزے کے مطلب اچھا اگر رشوت کا پیسہ انوالو ہو روزے اور مطلب افطار کے موقع پہ یا شہری کے موقع پہ ٹھیک ہے مسجدوں میں بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی تو مفتی صاحب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تو ابویسلی مطلب وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی اور ساری باتیں تو اس میں ان کے روزوں کی جو معراج ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس وقت جو ایک بات کو آیا ہے اب دیکھیں یہ اس کا ایک پہلو آ رہا ہے جس پہ میں لال لکھن تتک جو میں بات آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ اب رشوت لی ہے خرد برد کی ہے فائلیں ادھر ادھر کی ہیں لوگوں کی گردنیں ماری ہیں حرام پیسہ کمایا ہے اور اسی پیسے سے آپ لوگوں کو افطاری بھی کرا رہے ہیں اسی پیسے سے آپ سہری بھی کرا رہے ہیں وہی پیسہ زکات میں جا رہا ہے صدقات پہ جا رہا ہے خیرات میں جا رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس سارے پیسے کو دیکھیے سب سے اول جو بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے سیال سے تو دیکھیں کسی پر جو ہے وہ آ, برا گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ اس نے حلال کمائی کا, کمائی ہے یا اس کی حرام کمائی ہے لیکن ہر شخص کو اپنا اپنا محاذہ کرنا چاہیے ये ये। کہ اس کی حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے یہ یاد رہے کہ اگر حلال, حرام ایک لکما بھی پیٹ میں چلا جائے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی تو اگر اس کی حرام کمائی ہے تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے اور جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہیں دے رہا ہے اللہ قبارک و تعالیٰ تیے وہ طاہر تو وہ پاک صاف مال کو پسند فرماتا ہے اس کی بارگاہ میں جو مال دیے جائے وہ پاک صاف مال ہو تو جو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا اگر حرام ہے تو اس کی کوئی کمائی کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا قابل قبول نہیں ہے اصل میں میں پوچھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جہاں آئے مبارکہ میں مفتی صاحب یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ تاکہ تم تقوا اختیار کرو تو تکوا اختیار کرنے سے مراد کیا ہے یعنی آپ کہیں صاحب ایک آئیڈیل پوزیشن ہے کہ شخص جو ہے روزے رکھے اور اس نے تقوا اختیار کر لیا اب ظاہری طور پہ ایک لفظ ہے تقوی۔ لیکن تقوی کی جو مطلب اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو کن کن امور پہ ہم عمل کر لیں گے کہ جس کے بعد ہم نے تقوی اختیار کر لیا یا ہمیں سند مل جائے گی اس پہ کلام کرتے ہیں ایک کالو کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں اظہر بادر اظہر الدین کراچی میں جناب اچھا کوشچن میرا یہ ہے کہ نمازی تراوی میں جب تراوی پڑی جاتی ہے تو اس میں لازمی ہے آہت سجدہ بھی آتی ہے تو آس پاس کے جو رہنے والے ہیں ان تک ہی آواز جاتی ہے کیونکہ عموماً مسجدوں میں لاؤڈ لگے ہوتے ہیں تو اگر اب ایسے سب کو بھی پتا بھی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ آہت سجدہ آئیے تو اس کے لیے کیا حکم ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں لاہور سے مسز عمران بات کر رہی ہوں جی فرمائیں میرا سوال ہے کہ سعودی عرب میں ہم سے ایک دن پہلے روزے رکھے گئے ہیں اس لحاظ سے ان کی جو للات القدر ہے وہ تاک راتوں میں بنتی ہے ہم جو للات القدر منائیں گے وہ ہماری تو راتوں میں بنے گی مثلا آپ ستائیس تاریخ کو لے لیں ان کی ستائیس تاریخ ہم سے ایک دن پہلے آ گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ ان کی للاۃ القدر ٹھیک ہوئی کہ ہماری للاۃ القدر ٹھیک ہوئی. بات یہ ہے کہ جفت اور تاک کا مسئلہ یہاں پر اس طرح سے نہیں آئے گا لیکن مفتیان بتائیں گے کہ وہ اصل نعم. میں بیسکلی ہے کیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی تین چار کوشچن جمع ہو گئے مفتی صاحب پہلے اس پہ ذرا کلام کر لیتے ہیں یہ گھڑی کا جو معاملہ ہے اب اس کے لیے کیا جو ہے وہ یوز کیا جائے مٹیریل دیکھیں وہ مردوں کے لیے انہوں نے کہا کہ چاندی کی دہات تو استعمال کر سکتا ہے تو اس میں بھی شریعت کی ریسٹرکشن یہ ہے کہ چاندی کی دہات ساڑھے چار ماچے سے کم کی ہو تو وہ ایک انگوٹھی استعمال کرنا جائز ہے اس کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں ہے البتہ دیگر دہاتوں سے جو گھڑی بنائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں علماء کا اس میں اختلاف ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ زیور نہیں ہے بعض علماء جس کے جواب سے فائل ہے بعض علماء سے منع فرماتے ہیں تو جب ایسا معاملہ آ جائے جہاں پہ علماء امت کا اختلاف ہو تو اس کو ہم حرام کا یا ختوہ نہیں دے سکتے البتہ اس میں احتیاط کا حکم دیا جائے گا اور کوئی مسلمان اگر اس کو یوز کر رہا ہے یعنی سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دہات کی چین یوز کر رہا ہے تو اس کو حرام نہیں کہیں گے بلکہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ نہ کریں تو بہتر ہے اچھا الٹری جب تراوی ہو رہی ہے آپ کا تو ماشاءاللہ یہ بڑا اسپیسیفک ہے اور آپ کی بڑی کمان ہے تو جب آواز بلند ہوتی ہے امام کی تو اس وقت آئے سجدہ بھی آ جاتی ہے اور گھروں میں آواز بھی جاتی ہے تو کیا جو سننے والے ہیں ان پہ واجب ہو جاتا ہے دیکھیے عام طور پر اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی گھر پر بھی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی شخص سو رہا ہے گھر میں سے کوئی احساس سو رہے ہیں یا اور کام کر رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ اتنی آواز سے تلاوت کرے کہ وہ خود ہی سنے تاکہ سونے والا یا اور کام کرنے والے شب نہ ہو اسی طریقے سے مساجد میں جو نماز تراجی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں بھی چاہیے کہ لوڈس جو ہوں وہ اندر ہی ہو اور اندر ہی آ ہے کیونکہ گھروں میں کیا کام ہو رہا ہے گھر والے کسی کام میں مجبور ہیں کہ کیا کام کر رہا ہے بنیادی کام ہے کام ہے تو اب اگر انہیں جو ہے وہ سنیں گے شب خاموش پڑے پاک کا یہ حکم ہے خود قرآن وقت کہ جب قرآن جو ہے وہ سنا جائے تو اس طرح سنا جائے کہ بالکل خاموش لے کر اب ظاہر ہے کہ آیت سجدہ ہے تو سجدہ کرنے کا حکم ہے تو اس میں گھروں میں جو ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی آیت سجدہ ہے کون سی نہیں ہے اگر پتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہوگا اگر معلوم نہیں ہے تو پھر ان کے لیے عزور موجود یعنی مثال کے طور پہ اگر میری نالج میں یہ بات ہے کہ آیت سجدہ جو ہے پڑھی گئی تو میں وضو کا اتمام کر کے فوراً سجدہ کروں جی اگر آپ کے لیے آپ کو معلوم اور آپ سن رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری کیا پاس اور اگر مجھے نہیں معلوم لیکن میری سماعتوں میں صرف آ رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے کہ آئے اسکا کہاں پر ہے تو پھر یعنی آپ اپنے کاموں میں مسجد میں نہیں ہیں مسجد میں امام کے پیچھے تو وہاں تو ضروری ہے لیکن اگر آپ گھر پہ ہیں تو پھر آپ کے لیے موجود ہے بالکل ٹھیک ہے مجھے بڑا ٹیکنیکل کوشچن آ گیا کہ سعودی عرب میں اور آپ کو پتا ہے مستقل ہماری گفتگو آن ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ اس پہ رہتی ہے یہ اصل میں ایک عام بات ہے جو اس وقت دنیا بھر کے لوگوں میں مختلف کوشچنز آتے ہیں یہ کہ علمی تشنگی مچانے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اب رمضان دو دن پہلے یا ایک دن پہلے کہیں ہو رہا ہے تو ایک دن پہلے یا دو دن پہلے ستائیسویں شب وہاں پہ ہوئی یہاں کیا معاملہ ہوگا پاکستان میں تو اس کے بعد ہے تو یہاں کیسے ہوگی ستائیسویں شب دیکھیں اللہ تباروں کو ڈالنا ہے موسم بنائے اللہ تباروں کو ڈالنا ہے چاند بنائے سورج بنا دن بنائے رات بنائے اور اللہ تباروں کو تالا ہی ہے جو ایک وقت میں ہمارے لیے دن نکال کر رکھتا ہے تو دوسرے مقام پر وہ رات بنا کے ہے بے شک تو وہ ان کی رات وہ ان کی رات ہے اور ہمارا دن ہمارا دن ہے ٹھیک ہے تو ان کی رات کا ہمارے دن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہمارے دن کا ان کی رات پہ کوئی اثر, لیکن اثر نہیں اور ایون نمبر کا جو خاتون چاہیے وہی میں کر رہا ہوں تو ان کا چاند ان کا چاند ہے आहा. ان کے چاند کے اعتبار سے ان کی شب برات آئے گی ٹھیک ہے جب ہمارے ایون نمبر آئیں گے ہمارا چاند آئے گا تو وہ ہماری شب برات ہوگی ہمیں ہماری شب قدر کو ان کے چاند میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری شب کا قدر ہمارے چاند بلواز صاحب اپنے اپنے چاند کو دیکھ کر اپنے چاند کی پرواہ کرے کالوں کی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام جناب میرے دو سوال ہیں میں فیصلہ باد سے بول رہا ہوں غلام گوشت میرا نام ہے جناب پہلا سوال تو روزے کے بارے میں ہے کہ جب دوپہر کا ٹائم ہے یا کچھ ایسا ہے کہ منہ سوکھ گیا انسان کا وہ نہا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے تو جو منہ گھیلا ہو جاتا ہے کیا وہ تھوک اندر جانے سے تو روزے پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں دوسرا کوششن دوسرا کوشچن یہ نماز کے بارے میں ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا امام کے پیچھے ہم الحمد شریف اور سورا پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السّلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی سے کر رہا ہوں جی اٹلی سے کون بات کر رہے ہیں محمد حمیب جناب فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ میں ارسد دو سال سے بمار ہوں میری ایک پوری تال میں درد رہتا ہے اللہ کریم اللہ کریم جناب میں معافی چاہتا ہوں مختصر سے وقفے کی جانب جانا ہوگا ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد <تصفح> <بار تصفح> کی اسپیشل اس اس ٹرانسمیشن اور روحانی لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ ناظرین تشریف فرما ہے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور جناب سید فرقان قادری صاحب دیکھتے ہیں جناب کہ اس وقت ان لمحات میں ہمارے ساتھ دنیا کے کس خطے سے کس ملک سے اور کس شہر سے کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب صحیح بول رہا ہوں لاہور سے جی صحیح صاحب ہاں جی میرا یہ سوال ہے کہ سور, جب سلاد التراوی کی جماعت پہلے دن ہوتی ہے تو اس میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ بڑھی جاتی ہے اچھا جبکہ جب قرآن کی ابتدا تو سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے تو ہم ایک مرتبہ تو ہم نے پہلی رکت کے لیے پڑھنی ہے تو اس میں دوبارہ کیوں نہیں پڑھی جاتی ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دلیپ بھائی کیسے ہیں اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں دلیت بھائی میں رخصانہ بات کر رہی ہوں ملک بہدین سے جی فرمائیے دونوں ہفتے انٹرس کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارک باد بہت, بہت شکریہ بہت شکریہ اور پرکان بھائی کو بھی بہت بہت آپ کی پوری ٹیم کو آپ کے سارے ناطخانے کو اسپیشلی اور نثار بھائی کو, کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی آپ کو بھی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہوں اور آپ کی ٹرانسمیشن کا بہت اچھے سے ٹائم بھی دیکھی بہت ہی مزہ آ رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ہلو ہلو جلید بھائی جی جی یہ میرے پانچ سے بات کیجیے کیا بات کریں بات کریں ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام انکل آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر بیچار ٹھیک ہے انکل آپ مفتی ابو قرار جس سے مفتی شاہ کو بہت بہت مبارک اور رمضان کی آپ کو بھی بہت بہت مبارک کیا پوچھنا چاہتی ہوں انکل آپ کیا اپنے پروگرام میں ڈاکٹر انصار کو بلا دیجیے جی کبھی آؤں اپنے پروگرام میں نہ ڈاکٹر صاحب جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ یہ پوچھا کہ منہ سوکھ گیا ہے مطلب نہانے کے دوران کلّی کرنے کے درمیان بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی تری رہ جاتی ہے یعنی کلو آپ نے جو ہے وہ پانی یعنی باہر پھینک دیا ہے منہ سے انڈیل دیا ہے اس کے باوجود کچھ تری رہ جاتی ہے اگر ایسی صورت ہے تو روز پر کوئی فرق نہیں بالکل مزید جو ہے بھائی نے پوچھا کہ جماعت کے نماز پڑھتے ہیں اب امام سورہ فاتح کی تلاوت بھی کر رہا ہے دوسری سورت کی تلاوت بھی ہو رہی ہے تو کیا مقتدی سورہ فاتحہ اور دوسری کی تلاوت کرے گا یا نہیں تو میں پہلا سوال ان سے یہ پوچھوں گا کہ سورہ فاتحہ تو چلو ہر کسی کو یاد ہے لیکن دوسری اگر وہ پندرہ پارے سے پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ تمام مقتدیوں کو یاد ہوگی یہ پڑھنا کیسے ممکن ہوگا اور دوسری بات یہ قرآن میں اللہ رب العالمین کا فرمان موجود ہے کہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس خاموش لے کر بہور سنو یعنی امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہو یہاں پر حکم یہ ہوا کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ بہور سنے اور خاموش رہے اور آخر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ امام کی تلاوت امام کی نماز مقتدی کی نماز ہے بالکل ٹھیک مزید ایک اور کے پاس اس کے بعد یہ پوچھا کہ سیاد و کے پہلے دن سورح فاتحہ پڑھی جاتی ہے مجھے یہ کچھ سوال صحیح طور پر میں سماجی کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک جز ہے اور جس طرح ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے تو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اب ان کا سوال کیا ہے یہ میری سمجھ میں بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب ڈسکشن کی طرف آتے ہیں لال لکم تت ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ٹکوا ہے یہ کیسے ایک مسلمان کو حاصل ہوگا ایک مثال آئی آپ کے سامنے وہیں سے میں بات جوڑا ہوں جہاں جو پہ میں نے بات رکی تھی کہ جی خورمد کی جا رہی ہے رشوت لی جا رہی ہے دگا کی جا رہی ہے چوری کی جا رہی ہے غرض کی کسی بھی طور سے پیسہ آ رہا ہے اب سہریاں بھی کروائی جا رہی ہیں افتاری بھی کروائی جا رہی ہے اور اس کے بعد عبادات کی مطلب احتمام کا معاملہ بھی ہے تو تقوا کیا ملا یا تقوا جو ہے مکمل طور پہ ہاتھ سے چلا گیا دیکھیں اس میں تو پہلے تو روزے کی جو فقی تاریخ ہے وہ تو یہی ہے کہ صبح م. سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جمعہ سے رک جانے کا نام ہے لیکن روزے کے جو بٹنے آداب ہیں یعنی وہ آزا کا بھی روزہ ہوتا ہے آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے یہاں تک کہ دل کا بھی روزہ ہوتا ہے بالکل تو اگر کوئی شخص ان آداب سے آری ہو کر روزہ رکھے اور صرف اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے تو اس شخص کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گناہ سے روکے اپنے آنکھوں کو نگاہوں کو گناہ سے روکے کانوں کو گناہ سے روکے تب کہیں جا کے اس کا روزہ جو تکمیل کی جانب پہنچے گا اور اس سے آگے جو بھی مدارج جو ہے جو انسان کو جو ہے اللہ گم تخن کی جو ہے ترین سیڑھیوں پہ لے کے جاتے ہیں اچھا اس پر سلام کرتے ہیں آپ سے ایک کالوں بھی شامل کریں گے السلام علیکم جی وعلیکم السّلام جناب سر آپ کو اور پورے پاکستان میں مسلمانوں کو رمضان مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارک میں نے یہی کہا تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر لاہور سے بات کر رہے والی جناب محمد علی وارف جناب جناب سر اچھا میں نے میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر مسلمان جو ان تین جمعے نہ پڑھے تو کیا وہ دائرۂ سے خارج جاتا ہے اچھا بتاتے ہیں آپ کو بالکل بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اپنے کون سے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جیلو بہن اپنے ٹیلی کی آواز کو بند کر دیں وہ نامشد سلام جا کرتے رہیں گے جی میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ اس سے آگے بھی کچھ مدارج ہیں جو لال رقم تتکون کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ کون سے مدارج ہیں دیکھئے ایک تو یہ ظاہر روزے کے علاوہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا تو یہ خواص کا روزہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد خواص کے بعد پھر ایک مرتبہ اقص الخواص کا آتا ہے تو اس میں باطنی یعنی ظاہری گناہوں سے بچنے کے علاوہ باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے باطنی گناہ یہ ہے کہ دل میں بھی جو ہے گناہ کے جانب پر دھیان نہ جائے صرف رب کریم کی طرف اپنی توجہ رہے یہ اخص یا مقربین کا روزہ ہوتا ہے جس کے مدارج بہت ہے اچھا یعنی آپ کی کہنے سے مرادی ہے کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو فاقے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اپنی کان کو غلط بات سننے سے جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے اپنی زبان کو غلط بات نکالنے سے محفوظ رکھنا ہے ہاتھ سے رشوتیں نہیں لینی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی اور قدم نیکی کی طرف بڑھانے ہیں گنادل کی, کی طرف نہیں لے کے جانا یہ بنیادی طور پر خواتر ہے اس میں مزید کچھ اور اس میں مزید اور خاص بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور جمعہ سے رک تو ہمارا روزہ ہو گیا حالانکہ حدیث ہی سے گریما میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایک مرتبہ روزہ رکھوایا اور لوگوں کو بلایا کہ بھائی تم نے کچھ کھایا پیا تو نہیں تو لوگوں نے کہا نہیں کھایا پیا تو ایک دو لڑکیاں تھیں ان سے پوچھا گیا थी, थी. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھایا پیا کہا نہیں یہ غلط ہے تم نے کھایا پیا کھایا ہے ٹھیک اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا پیالہ منگوانے کے بعد ان سے کہا طے کرو کیا اگر نہیں کھایا پیا ہوگا تو کچھ بھی نہیں نکلے گا ٹھیک ہے انہوں نے طے کی تو اندر سے کچا گوشت نکلا ٹھیک ہے تو نبی کریم فروغ نے فرمایا کہ یہ خوری کا نتیجہ ہے یعنی وہ غیبت وہ خوری ہے جو تم کیا کرتی تھی قرآن تھی؟ نے فرمایا کہ خوری کرنا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا غبت <laughs> کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے تو وہ حقیقت نظر نہیں آتا مگر پیٹوں میں داخل ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تھی کہ انہوں نے اس پیٹ میں جو ہے اس بات کو تلاش کر لیا جو جو مستقل اتر چکی تھی ان کے پیٹ اچھا مفتی صاحب یہ تو ایک بات ہوئی کہ جی ٹھیک ہے لال تکون کے پہ اس انداز سے پہنچا جائے گا وہ جو اصل روح ہے روزے کی اس کو ایک مسلمان اسی انداز سے تلاش کر سکتا ہے لیکن ہمارے سامنے کچھ مثالیں موجود ہیں جیسا کہ انبیاء کرام کا آپ نے حوالہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خدا پہ بات فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں مفتی صاحب نے کلام کیا اہل اتھار کا تسکرہ ماشاء اللہ قرآن پاک میں بھی آیات کی صورت میں ملتا ہے جب حسنین کریمین کی بیماری سے نجات کے لیے جو ہے وہ منت مانگی گئی اور مولا علی کرملا وجل کریم نے بی بی تو زہر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خادمہ بی بی فضا نے جو ہے مطلب روزہ رکھا تو وہ جو مثال روزے کی ملتی ہے وہاں تو بڑا مختلف روزہ ہے مفتی صاحب اصل میں اسی واقعے کے تناظر میں ایک بات یہ بھی ہے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دیکھیں روزہ دار صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا ہے یعنی اس سے بھوک لگ رہی ہے کھانا سامنے ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھا سک رہا وہ پانی پینا چاہتا ہے اس کی پیاس ہے پانی سامنے ہے وہ ہاتھ بڑھا کر پی سکتا ہے لیکن وہ پی نہیں پاتا یہاں پر ایک مقصد یہ بھی اسے دیا جا رہا ہے کہ وہ پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر جہاں وہ اللہ تبارہ کا مطالعہ کا قرب حاصل کر رہا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو مار رہا ہے وہاں پر وہ اس بات کا ادرا بھی کر رہا ہے احساس بھی کر رہا ہے جو غریب لوگ ہیں جنہیں پانی میسر نہیں پینے کا جنہیں بھوک بھوکے ہیں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں تو یہ شخص تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو تجھے اپنی بھوک کو محسوس کرتے رہے اپنی پیاس کو محسوس کرتے ہوئے ان کا خیال کرنا چاہیے <تصفح> اس طرح کی دیکھیں حضرت فاطمت کوئی شے بنا کر دی حضرت علی اللہ تعالی انہوں انہ نے جا کر بیچی اور مطلب چار کے سا جو, جو لے, لے کر آئے اب پورا جو ہے وہ گھرانا روزے سے ہے لیکن روزہ اسٹارٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور دروازے پر صدا آتی ہے کہ اے لے بیٹیا تھا میں غریب ہوں کھانا نہیں ہے میرے پاس کھانے کے لیے دے ہوں کسی نے کھانا نہیں کھایا اور پورا کا پورا وہ دسترخوان میں جو کچھ تھا وہ اٹھا کر دے دیا گیا دوسرے دن یہی ہوا تیسرے دن تین روز تک یہ ہوتا رہا مجھے یہ بتائے کہ کوئی بھوکا ہو اور مطلب کھانا سامنے ہو اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر افطار ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو کھانا رکھا ہوا ہے دو بندوں کا ہے تیسرا بندہ آ جائے تو دل میلا ہو جاتا ہے دل سنگ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آگے مجھے تو اتنی بھوک محسوس ہو رہی ہے قربان رہی آلیہ بیٹے اطہار پر یہ نبی کریم علیہ کی صلاح کی عملی تربیت تھی حضرت فاقت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی میں نظر آ رہی ہے کہ تین دن تک بھوکے رہے لیکن اپنے ماتھے پر شکے نہیں آنے دی اور وہی کھانا اٹھا کر رہے میں تو اس بات پر بڑا حیران ہوں مختلف صاحب اور وہ حیرانگی جو ہے وہ اپنے عروج پہ اس اعتبار سے احساس احساس ہے دی آپ دیکھیں کہ چار سال جاؤ م. آیا ہے جی افطار کا باقاعدہ اہتمام ہے سی ہے صاحب آپ بھی دیکھیں کہ سائل جو دس دس دروازے پہ دستک دیتا ہے اب وہ مینو ون کھانا اٹھ کے جو ہے سائل کو چلا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور پھر پانی سے افطار کر لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اسی منت کے تحت روزہ بھی رکھ لیا جاتا ہے شہری میں اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم علی سفر نے فرمایا نا کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے جسم کی طرح ہے تو کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے محسوس بالکل ٹھیک ہے نازین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ روحانی محفل میں آپ سے ملاقات جنید اقبال حاضر بس ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی بکر صدیق صاحب جناب مفتی سہیل رزام زدی صاحب اور جناب سید فرقان قادری صاحب مفتی صاحب ایک کوشچن آیا آپ کے پاس جمعے کے حوالے سے کہ تین جمعے اگر متواتر چھوڑ دیے جائیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے صاحب لاہور سے یہ تھا کہ تین جمعے کوئی مسلمان چھوڑ دیتے دیکھیں ایک نماز کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ درخت فلقت فلاح فقط اتنا کہ جس نے نماز چھوڑی تو اس کا ایمان کمزور ہوا ایک نماز چھوڑنے کے وہ جمعے کی نماز اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو جمعے کی نماز چھوڑتا ہے وہ ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے بالکل اور جمعے کی نماز جو مسلمان اگر تین جمعے تک نمازیں چھوڑ دے تو ایک رایت یہ بھی ہے کہ اس نے گویا کہ اسلام کو دھا دی یا, پھر یا پھر یہ روایت بھی ہے کہ اس کے دل پر نفاذ کی موہ لگ ہے کے جائے جاری رکھتے ہیں ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو علیکم السلام جی جی آپ سب آپ سب بھائیوں کو متعد کریے آپ کو بھی رمضان کریم بہت بہت مبارک کون اور کہاں تک رہی ہوں میں جناب جی امریکہ سے بات کر رہی ہوں اور میں اپنا نام بھی بتانا چاہتا ہوں یہ کوشش کرتا تھا کہ جیسا رمضان ہینڈ ہے اور مجھے نوز کی پرابلم ہے نا نوز بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے مجھے اور اس کے بتا میں نے پوچھنا تھا کہ وہ گنے کی طرف سے بھی پھون جاتا اور اس بات سے وہ کنٹینیوس رہتا ہے کیومر کی وجہ سے نا میں روزہ پھر بھی رکھ سکتی ہوں آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے امریکہ سے کال کی مفتی صاحب کیا فرمے نہیں ان کے لیے دیکھیں انہوں نے کہا کہ میری ناک بند ہو جاتے ہیں روزے <محنوب> تو روزے میں ناک بند ہو جائے تو روزہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو ناک کو کھولنے کے لیے اگر میڈیسن ایسی یوز کی جا, کی جا رہی ہے جس کا ذائقہ حلق تک آتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور البتہ ایسی میڈیسن ہے جو کہ حلق تک نہیں سے ناک کے ابتدائی حصے میں لگا دی جائے تو اس سے ناک کھل جاتا ہے تو پھر ان کا روزہ اگر <محنوب> بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے پھر کیا جائے تو اس سے بھی میرا روزے میں فرق نہیں پڑے گا فرق نہیں پڑے گا ایک اور کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی میں احسن بات کر رہا ہوں کراچی سے جی احسن جی میرے دو سوال ہیں آ, آ, ایک, سوال, ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی آدمی پر شک ہو کہ وہ گستاخے رسول ہے تو اس کے کی پیچھے کیا نماز جائز ہے کہ نہیں اور دوسرا سوال ہے کہ اشراعل احمد کی دعا ہے اچھا اور نعت کی فرمائش ہے کون سی کی فرمائش کرنا چاہتی ہوں نعت کی فرمائش کون کوئی بھی اچھا ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کراچی سے کال کی مفتی صاحب ڈسکشن کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ایلو بیت اتھار کی بات ہوئی اولیاء کاملین کے روزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیونکہ ایک طویل فہرست اولیاء کاملین کی موجود ہے کیا فقر و واقع تھا کس انداز سے روزے رکھا کرتے تھے کس انداز سے اہتمام ہوا کرتا تھا دیکھیے تمام کے تمام اولیاء کرام رحیم اللہ کی اگر آپ حیات طیبہ کو دیکھیں سیرتوں کو دیکھیں تو اس میں یہ بات مشترک نظر آتی ہے کہ سب کے سب روزے سے بہت محبت کیا کرتے ہیں وہ فضیلت ہے فضیلت ہے وہ فضیلت ہے جیسے کہ ایک حدیث شریف کہی جاتی ہے کہ اج سوملی و انا اجزیب ہی روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دیتا ہوں بالکل تو ایک خراب میں اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے کہ وانا انا اجزا روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جگہ بنتا ہوں کیا بات تو اب دیکھیے ہیرو سے ہیرو کا پرستار ہیرو کو چاہتا ہے لیکن کوئی ہیرے والے کو چاہ رہا ہے مرتا موتی نہیں بلکہ موتی والے سے موتی والے چاہیے تو وہ رب کریم خود اس کی جزا ہے تو اسے تمام اولیاء کرام کو آپ دیکھ لیجئے سیدنا امام اعظم کو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کو دیکھ ان کی مثالیں دیکھ لیجئے کہ سارے رات معافل میں گزار رہے ہیں دن میں تدریس کر رہے ہیں مگر صبح جو ہے سجر میں وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں پوری زندگی کا تقریباً روٹین یہی ہے اسی طرح اور دیگر اولیاء کرام رحمہ اللہ کو دیکھیں تو اکثر اوقات شدید گرمیوں کے موسم میں ان کے روزے ہوا کرتے تھے تو یہ نفلی روزوں کی بہت زیادہ کثرت ہوا کرتے تھے اولیائی کرام اچھا یہ جو تربیت ایک پروسس ہے کہ جی مطلب روزے کی فرضیت جس مہینے میں اس سے ہج کے بھی روزے رکھے جا رہے ہیں بیسکلی کیا حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے تقوی کی کون سی ایسی منزل ہے جس کا اصول صرف اور صرف اسی پروسس کے ذریعے سے گزر کے ہو رہا ہوتا ہے اور آل دیکھا جائے تو روزہ جو ہے جس طرح کہ وقت ہم نے فرمائے کہ وہاں ادا ہی روزے کی جزا اللہ وقت بار کا فرماتا ہے کہ میں خود ہوں اور دیکھیے روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نفس کشی ہوتی ہے بند بندہ نفس دیتا ہے وہ نفس کہ ماں ابدین نفسی انسل مامۃ البصو کے جو برائی کی طرف دھکیلتا ہے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے بندہ اس نفس کو بے بس اور مجبور کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و وطالعہ کے کرم سے اس نفس پر حاوی ہو جاتا ہے اب اولیا کاملین کے پورے سب کی افسیرتوں کو اٹھا کر دیکھیں تو قدر مشترک یہ پر آتی ہے کہ انہوں نے رم ماہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھیں رکھتے رکھتے اللہ تبارک و وطالعہ کا ایسا قرب حاصل کر لیا کہ اب وہ حضابی کھا رہے ہیں تو بالکل روکی سوکھی کھا رہے ہیں کیا, کیا تھا یہ تربیت تھی آ رہے گی سرفان کی پہننے کی تربیت کا فیضان تھا جس طرح کی داتا علی ہجبری علی رحمہ جیسے بزرگ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ سوم کا لوہا بھی مانا ہے رکنا تو یہ رکنا وسیع اور مفہوم ہے وہ فرماتے ہیں کہ شنی معنیٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آس پاس اپنے آپ کو کھانے پینے اور خواہش سے باز رکھنا لیکن فرماتے ہیں کہ رکنے کا معنی بہت وسیع ہے اپنے پورے جسم کو آزاد ہو آخبار کا بطالہ کی بار میں اللہ فرمانی سے بچانے کا نام ہے اس رکنے پہ کلام کریں گے موسیقی صاحب بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب یہ ساتھ بات کر رہا ہوں کراچی سے جی سات سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک آپ کو بھی بہت بہت بہت مبارک مصر صاحب سے سوال تھا کہ کیا عورتوں کی لاؤڈ اسپیکر پہ ناک کھوانی چاہیے ٹھیک ہے شکریہ آپ نے हم... شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مسیح صاحب ایک فقری مسئلہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے پاس موجود تھا جی میں یہ اس کروں گا کہ آسم صاحب نے کرانی پوچھ پوچھا کہ رسور ابو السلامہ کی باردہ اسلم کی بارگاہ میں کسی نے گستاخی کی تو اس کے جو ہے وہ نماز جائز ہے یا نہیں مکہ دار ہے یا نہیں یا نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ آریہ السلام نے فرمایا کہ اللہ واہدوں کو والدی و, و ناسمائی کہ تم میں سے اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ سب سے زیادہ حتیٰ کہ اپنے وطین سے اپنے عزیز و قارض سے زیادہ مجھے محبوب نہ جان دے تو جس شخص نے چاہے وہ کوئی بھی ہو ہمارے والدین میں سے کوئی بھی ہو ہمارے عزیز و قارب میں سے ہو کس شخص نے یا کسی اور یعنی کسی شخص نے ذرا برابر بھی نبی کریم علیہ السلام کی باردہ میں گستاخی کی تو وہ ہرگز امامت کا اہل نہیں ہے ٹھیک مفتی صاحب سوم کے معنی روکنے کے اپنے آپ کو روکنے کے اور روکنا ایک وسیع معنی میں آتا ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا بات یہ کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لا یعنی نہیں سے نفی سے جو ابتدا ہوتی ہے اس کے بعد اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود تمام دنیا کی طاقتوں کو قوتوں کو ہم پہلے رد کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تو جس طرح سے سوم مطلب رک رہے ہیں ہم تو رکنا